اس کی شرح میں کہ آدمی روزانہ اپنا حساب کر لے یہ اسلحہ نقص کا بہت بڑا ذریعہ ہے صبح اٹھے تو کیا ہم نے کار رسول کے طریقے کے مطابق ہم نے دعا پڑھی الحمد للہ اللہ عبادت پھر اس کے بعد رضو کیا نماز پڑھی نماز میں کمی رہی اس کے بعد ہم نکلے گھر سے نکلتے ہوئے یہ ذکر اسکار کیا کہ کی نہیں کیا پھر اس کے بعد ہم گئے تو کسی سے غلط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 کیسٹ ہوتی تھی اس کی ان کے دن کی پوری اس کو گوہیا وہ اپنے سامنے لاتے تھے کہ ہم نے کیا کیا جو چیز غلطی کی ہوتی تھی اس میں توبہ استخار کر لے آدمی اکتائے من اظم کمل اعظم با رہو گنا سے کوئی توبہ کرے گا تو اس کے اس کا گنا نہیں رہ جائے گا یہ ہونا چاہیے اسی طرح خاص طور پہ اگر اعمال میں کمی ہے تو اس کو ماں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے شرک کے اقوال یا شرک کے افعال کے بارے میں بھی ہمیں حساب لینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو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 اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس آیت میں وا علیہ القطاب اللہ علیہ المہاجرین و علیہ صلاس اللہ حتى حتیہ واقع علیہ ملک بما مارا <رَعْبَتْ> یہ زمین اپنی تمام پہنائیوں اور تمام وسعتوں کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور انہوں نے توبہ کیا اور اس کے بعد اس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 ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں جو چیز ہمارے اوپر واجب ہے اس کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں بات لمبی نکل گئی روا احمد امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے خود قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویفیا امید ہے کار رسول کا لا اللہ جو ہے لا اللہ کلب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 اس نے استنجا کیا یا ہڈی سے استنجا کیا فین محمد ان بریمن تو آپ اعلان کر دینا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 منام من انسلاطین ناما نو, نو من نیڈ مناما انسلاطین جو کوئی کسی نماز کو چھوڑ کر کے سو گیا او نسی یا بھول گیا پھل یوسلیہ ایجا کرا تو اس کو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے یعنی آپ فجر نہیں پڑے بھول گئے کسی کام میں مشغول ہو گئے سو گئے تھے اب دن نکل گیا ہے فوراً آپ کو اسی وقت پڑھ لینا ہے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 کیا مرد عورت کے نام سے اور عورت مرد کے نام سے عمرہ حج ادا کر سکتا ہے کوئی فرق نہیں البتہ میقات سے ہو مسجد عائشہ سے عمرے کے بارے میں بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ عمرہ صحیح نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس عمرے کا کی شرعیت یا مشروعیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا صحابہ کے افعال سے نہیں ملتا ہے. اور جس چیز کو آپ نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا ہی سنت ہے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 اس میں آپ سیدنا کے لفظ کہیں نہیں پائیں گے اللہ مسلّ علی محمد علیہ محمد لیکن دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا سعید ولید آدم ولا فخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے سید اور ولید آدم کے سردار سید لیکن جن الفاظ سے پیارے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اذکار کو یا سلاد وسلام کو ان اذکار میں کچھ داخل نہ کریں تو اچھا ہے مشورہ یہی ہے تو سیدنا جو ہے اچھا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 حال تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال اس طرح چلا لینا ہے وہ یا نئے سرے سے وہ مڑا رہے ہیں اور اگر وہی بات ہوئی کہ اگر صحبت وغیرہ بیوی بی سے ہو گئی ہے تو ایک دم دینا پڑے گا عمرہ کا یہ آرام باندھا طواف کیا اور صحیح نہیں کی سر نہیں مڑایا وہی پہلا سوال ریپیٹ کیا برائے مہربانی مسئلہ بتا کر رہنمائی فرمائے ایک چیز کی نقد قیمت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 عمرہ کے طواف میں ایک شوت حتیم کے اندر سے ہوا یعنی ایک پھیرا جو ہے حتیم کے اندر سے ہوا تو کیا چھ شوت باہر سے عمرہ ہوا ہے یا نہیں حقیقت ہے کہ اب ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اگر ابھی کیے ہوں تو جا کر کے گھر سے ایران پہن کر کے پھر سے عمرہ کریں کیونکہ طواف صحیح نہیں ہوا رواف پورے طور پر جو دیوار ہے حتیم کی اس کے پیچھے سے ہونا ضروری ہے اور دم وغیرہ ان شاء اللہ غلطی سے نہیں ہوگا دم نہیں ہے ہم نے عمرہ کیا اور طباف کرا اور ہماری گھر کی عورتیں بیٹھ گئیں اس لیے ہم صحیح کرنا بھول گئے پچھڑ گئی اس طرح صحیح کرنا بھول گئے اور حلق کروا لیا اس پر دم دینا ہوگا بھول گئے ان دم نہیں دینا ہوگا البتہ صحیح کر لے دوڑ کر کے اور پھر اس کے بعد پھر سے سر مڈا لیں پھر ہم عائشہ مسجد گئے اور ہم نے دوبارہ عمرہ کی نیت کی اور دوبارہ طواب اور صحیح کی اب بتائیے بہرحال آپ, آپ کا عمرہ صحیح ہو گیا ہی سے کرتے کافی تھا وہاں سے ہو گیا ہے پھر بھی عمرہ صحیح ہے آپ کا انشاءاللہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی گویا ایک زیادہ کام ہوا ہماری بہن کو پاسپورٹ کی وجہ سے دو دن بعد آنا پڑا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 مکہ میں رہنے والے آدمی کے بارے میں تو سوال ہی نہیں کرنا ہے کہ فراد